مدنی چینل کے ناظرین الحمد عز سلسلہ سیرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تلاڑے میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہیں اس سلسلے میں امام اہل سنت اللہ حضرت اشاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تلاڑے کی سیرت کے حوالے سے سننے کی ہم سعادت حاصل کر رہے ہیں امام اہل سنت رحمت اللہ تلاڑے کثرت کے ساتھ مطالعہ کیا کرتے تھے اگر مطالعے کی جہد کو دیکھا جائے تو اس میں امام سنت رحمۃ اللہ ہی تعالیٰ علیہ کا تفاثیر کا بھی بڑا گہرا مطالعہ تھا فتح رضویہ میں آپ نے مختلف تفاثیر کے حوالے سے مثلا تفسیر تبری تفسیر جامع البیان اور اسی طرح تفسیر کبیر تفسیر روح البیان اور بڑی بڑی تفاصر کے جو کئی کئی جلدوں پر مشتمل ہیں ان سے بردستہ امام اہل سنت نے حوالے نقل کیے ہیں کہ جس سے بالکل واضح ہوتا ہے کہ یہ تفاصیر گویا کہ امام اہل سنت کے بالکل سامنے ہوا کرتی تھی کہ پڑھ لیا اس کو اپ نے ایک مرتبہ تو آپ کے بے مثال حافظے کے اندر وہ سارا کا سارا مفہوم بیٹھ جائے کرتا تھا وہ عبارتیں بیٹھ جایا کرتی تھی تو ساری تفاصر گویا کہ آپ کے سامنے یہ رہا کرتی تھیں اللہ تبارک و تعالی نے جو آپ کو ذہانت اور حافظہ عطا فرمایا تھا اس کی وجہ سے ان تفسیروں پر بھی آپ کی بڑی گہری نظر تھی تو امام اہل سنت رحمتہ اللہ تعالی نے تفسیر کے حوالے سے بھی اس امت کی بڑی خدمت کی ہے جس طرح آپ نے ترجمہ تنظل امان کر کے اہل سنت پر ایک احسان کیا کہ ایک زبردست ترجمہ آپ نے ہمیں دیا اسی طرح اہل علم پر امام اہل سنت نے یہ بڑا احسان کیا کہ تفسیر کی بڑی بڑی کتابوں پر امام اہل سنت نے حاشیے لکھے اسی طرح فتح رضویہ شریف کے اندر امام اہل سنت نے جگہ جگہ تفسیر کے فوائد بیان کیے کس کی طرح تفصیل قرآن پاک کی, کی جاتی ہے کس طرح قرآن مجید فرقان حمید سے فوائد کو حاصل کیا جاتا ہے یہ اصول جہاں وجہ فتح و رضویہ شریف کے اندر بیان کیے ہیں جنہیں اہل علم پڑھ کر اس سے بڑا استفادہ کر سکتے ہیں امام اہل سنت اللہ علیہ کی قرآن uh, مجید فرقان حمید کی تفسیروں پر کس قدر نظر تھی کہ آپ نے ایک مرتبہ سورہ و دوہا قرآن پاک کی بڑی مشہور صورت ہے اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس میں بڑی نعت ہے uh, پہلی آیت سے لے کے آخر آیت تک مسلسل نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ ولیہ وسلم کے فضائل و کمالات کو اس میں بیان کیا گیا ہے آل حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے والد گرامی جو خود بہت بڑے مفسر تھے انہوں نے اس کے بعد بڑی جو صورت ہے پانچ سو صفحات پر تفسیر لکھی ہے تو انہوں نے پانچ سو صفحات پر سورہ علم نشرہ کی تفسیر لکھی ہر آیت کے بارے میں وضاحت کی لیکن ان کے شہزادے یعنی امام اہل سنت رحمۃ اللہ تلاڑ سور ودہ اس پر ایک مرتبہ جب آپ نے تقریر کرنا شروع کی تو آپ کے حالات میں حیات حضرت میں لکھا ہے کہ امام اہل سنت صبح بجے سے دوپہر تین بجے تک ایک جلسے کے اندر مسلسل سورہ و دا کی تفسیر کو بیان کرتے رہے پہلی آیت ہی کی تفصیل آپ نے چھ گھنٹے تک مسلسل بیان فرمائی کہ اس میں جو تفصیلی نکات تھے وہ آپ نے بیان کیے ایک ایک حرف کے اوپر اس میں کلام موجود ہے گفتگو موجود ہے پھر دہا کے معنی ہے مختلف معنی علماء نے بیان کیے ہیں اس میں پھر تفصیل موجود ہے یہ امام اہل سنت رحمت اللہ کی تلاڈے گھنٹے تک مسلسل تقریر کرتے رہے اور خود رشاد فرماتے ہیں کہ میں نے تفسیر لکھنا شروع کی تھی سوربدہ کی تو اس کی چند آیتوں کو جب میں نے اس کی تفسیر کی تو وہ اسی اجزا بن گئے اسی اجزاء کا مطلب یوں سمجھ لیں کہ ایک جز جو ہوتا ہے وہ تقریباً بیس بڑے بڑے صفحات پر مشتمل ہوتا ہے تو ایک سو ساٹھ صفحات اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو لکھا جاتا ہے یہ رف انداز میں لکھا جاتا ہے پھر اس کو جب فیئر کیا جاتا ہے تو یوں سمجھ لیجیے کہ اسی چھوٹے چھوٹے یہ رسالے یہ کتابیں اس کی بن گئی صرف چند آیتوں کی تفسیر امام اہل سنت نے لکھنا شروع کی پھر آپ نے اس کو روک دیا کہ میں اگر اس کو مفصل لکھنے جاؤں گا تو میں اتنا وقت نہیں نکال پاؤں گا کہ پورے قرآن پاک کی تفسیر کو لکھ سکوں تو یہ امام اہل سنت رحمتہ اللہ کی قرآن پاک میں تفسیر جو تھی اس پر نظر تھی اسی طرح ہم نے یہ بھی سنا کہ صدر الشریہ بدر الطریقہ ورنا امجد علی عظمی رحمت اللہ تلاڑے نے جب امام اہل سنت سے ترجمہ کنظوری کروا لیا تو پھر اس کے بعد آپ نے امام اہل سنت کے بارگاہ میں عرض کی کہ کچھ نہ کچھ فوائد اس کے لکھے جائیں تو برجستہ امام اہل سنت رحمتہ اللہ تلاڈے یعنی اسی وقت آپ جیسے ہی گفتگو ہوتی پڑھا جاتا آپ قرآن مجید فرقان حمید کے فوائد بھی ان کو بیان کرنا شروع کر دیتے جو تقریباً ایک پارے تک چلتے رہے کچھ ایسا وہ چلتے رہے پھر اس کے بعد اس کو بند کر دیا گیا تو امام اہل سنت رحمت اللہ تلاڑے یہ تفسیر کے بھی ماہر تھے اس سے ہمیں یہ پتا چل گیا اسی طرح ایک مرتبہ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پر گفتگو کرنا شروع کی تو گھنٹوں آپ اسی پر اس کی تفسیر ہی کو بیان کرتے رہے اور کئی صفحات پر آپ نے اس کی تفسیر اپنے بعض مقامات پر کی بھی ہے مسلسل اس بسم اللہ الرحمن الرحیم کے فوائد کو آپ نے بیان فرمایا ہے اسی طرح فتح رضویہ شریف کے اندر آپ کے بعض رسائل بالخصوص قرآن مجید فرقان حمید کی تفسیر کے حوالے سے موجود ہیں جس میں آپ کا رسالہ ضلع الانقا کے نام سے ہے جو فتح رضویہ کی ستائیسویں دل کے اندر ہے جس میں امام اہل سنت رحمۃ اللہ تلا علیہ نے سعیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت کو بیان کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے سدی کے اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو تمام جو انسان ہیں ان میں انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد سب سے بڑھ کر مقام و مرتبہ عطا فرمایا انسانوں میں سب سے بڑھ کر انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد سدی کے اکبر افضل ہیں اس موضوع پر آپ نے یہ رسالہ تحریر فرمایا اسی طرح آپ نے امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ وسلم مختلف مقامات پر قرآن مجید فرقان حمید سے اچھوتے آپ نے استدلالات فرمائے ہیں بالخصوص جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ علی وسلم کے فضائل و کمالات کسی مقام پر بیان کرنا ہو تو پھر تو امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ کی شان ہی اس کے اندر ایک جدا نظر آتی ہے اس کی ایک مثال میں آپ کے سامنے اس طریقے سے پیش کرتا ہوں کہ قرآن مجید فرقان حمید کے تفسیر کے کچھ درجات علماء نے مقرر کیے ہیں کہ تفسیر کا ایک طریقہ ہوتا ہے تفسیر القرآن بال یعنی قرآن کی ایک آیت کی تفسیر قرآن کی دیگر آیتوں کے ذریعے کرنا ہے یعنی کوئی آیت بیان کرنا چاہتے ہیں کہ اس کا معنی کیا ہے تو دیگر آیتوں کے ذریعے اس کے معنی کو واضح کیا جائے اسی طرح دوسری تفسیر کی صورت ہوتی ہے تفسیر القرآن بالحدیث یعنی کسی آیت کا معنی واضح کرنا ہے تو وہاں اس کا مانا احادیث طیبہ سے واضح کیا جائے کہ اس سے متعلق اس آیت سے متعلق حدیث کے اندر کیا آیا ہے اس کو تفصیر بل معصور کہتے ہیں اسی طرح تفصیل بال معصور کی ایک دوسری قسم ہے اور تفصیل کی تیسری قسم ہے وہ یہ ہے کہ تفصیر قرآن دی آثاری صحابہ و تابعین یعنی صحابہ کے رام ارحم نے تابعین نے اس آیت کی تفصیل میں کیا بیان کیا ہے انہوں نے ان آیات کا مانا کیا کیا ہے اس کو بیان کرنا اسی طرح چوتھی تفسیر ہوتی ہے کہ علوم لغت یعنی لغت عربیہ جو ہیں اس کے ذریعے اور اسلامی علوم کے ذریعے قرآن مجید فرقان حمید کی تفسیر کرنا اگر کوئی محقق بغور امام اہل سنت کے فوائد کو پڑے امام اہل سنت کے فتح رضویہ کو اس نظر سے پڑے گا تو اسے چاروں کی چاروں صورتیں امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی کے فتح رضویہ میں تفسیر کے حوالے سے نظر آئیں گی ایک چھوٹی سی مثال اس حوالے سے میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ امام اہر سنت رحمتہ اللہ علیہ نے رسالہ تحریر فرمایا تجلیہ القیم کے نام سے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے تمام انبیاء کرام علیہ کے سردار ہیں سید المرسلین ہیں اس حوالے سے آپ نے یہ رسالہ تحریر کیا اس میں آپ نے مختلف انداز میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ علیہ وسلم کی فضیلت کو بیان کیا اور پھر آپ نے انبیاء کرام علیہ السلام کے مقابلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو فضیلت حاصل ہے یعنی تمام کے تمام انبیاء کرام علیہ السلام یہ بڑے اعلی درجے والے ہیں لیکن ان پر حضور علیہ السلاۃ وسلام کو فضیلت دی گئی ہے پرانے مجید فرقان حمید سے بڑے اچھوتے انداز میں امام اہل سنت نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس فضیلت کو بیان فرمایا اور یہ فرمایا کہ مختصر انداز میں بیان کر رہا ہوں ایجاز کے ساتھ بیان کر رہا ہوں تفصیل کے لیے تو دفتر درکار ہیں بڑی بڑی کتابیں اس کے لیے لکھنا پڑیں گی اس میں سے کچھ باتیں آپ سماعت فرمائیں کہ امام اہل سنت نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ و وسلم کے فضائل و کمالات کو دیگر انبیاء کرام علیہ السلام سے جو بڑھ کر حاصل تھے اسے کس انداز میں قرآن مجید فرقان حمید سے بیان کیے ہیں چنانچہ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خلیل حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا و علیہ السلاط اسلام نے قرآن پاک میں ان کی یہ دعا مذکور ہے اللہ تبارک وطالیہ ان کا قول نقل فرماتا ہے کہ یہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ ولا تخینی یوم یو اور مجھے رسوا نہ کرنا جس دن سب اٹھائے جائیں گے یعنی قیامت کے دن مجھے رسواں نہ کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سیدنا ابراہیم علیہ نبینا و علیہ السلاط اسلام دعا کر رہے ہیں لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا معاملہ اللہ تبارک و تعالی یوں ارشاد فرماتا ہے کہ یوم ضلع نبی ودین آ من یعنی اس دن خدا رسوا نہ کرے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور جو ان کے ساتھ مسلمان ہیں یعنی ابراہیم علی نبینا علیہ نبینا علیہ السلط وسلام اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں کہ قیامت کے دن جی رسوا نہ کروں یقیناً آپ رسوا نہیں ہوں گے آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بڑا مقام اور مرتبہ ہی حاصل کریں گے اور آپ کو حاصل ہے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان دیکھیں کہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے بارے میں فرماتا ہے کہ قیامت کے دن آپ کو اور آپ کے صدقے میں آپ کے صحابہ کرام علی مردوان کو اللہ تبارک و تعالیٰ رسوا نہیں فرمائے گا اسی طرح سعید ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں جانے کی یوں تمنا ظاہر کی کہ انی ربی کہ بے شک میں اپنے رب کی طرف جانے والا ہوں اور وہ مجھے راہ دے گا یہاں پہ ابراہیم علی نبینہ علیہ, نبی نبی نبی علیہ السلاط اسلام یہ اپنے رب کی طرف جانے کی بات کر رہے ہیں کہ میں اپنے رب کی طرف جانے والا ہوں لیکن جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و وسلم کا بیان ہوتا ہے تو اللہ تبارک وطالع یوں ارشاد فرماتا ہے سبحان یعنی پاک ہے وہ ذات کے جو اپنے بندے کو لے گئی یعنی خود اللہ تبارک و تعالی لے گیا ابراہیم علی نبینا و علیہ السلاۃ وسلم خود جانے کی بات کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کی رحمت کی طرف جاؤں گا اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں حاضر ہوں گا لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا معاملہ ہی جدا کہ خود اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو وہ ذات لے گئی کہ جو ہر ایب سے پاک ہے پھر مزید فرماتے ہیں اعلی حضرت امام اہل سلط رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہ خلیل علیہ الصلاط اسلام کے لیے فرشتے ان کے معزز مہمان بن کر آئے یعنی حضرت سیدنا ابراہیم علی نبینہ و علیہ السلاط اسلام کے پاس جب فرشتے آتے ہیں تو معزز مہمان بن کر آتے ہیں جیسا کہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے حل اتا کا حدیث ویف ابراہیم المکرمین یعنی اے محبوب کیا تمہارے پاس ابراہیم کے معزز مہمانوں کی خبر آئی یعنی آپ کے پاس ان موز مہمانوں کی ہے جو ابراہیم الاسلام کے پاس آئے تھے اور وہ فرشتے تھے لیکن جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا معاملہ آتا ہے تو پھر فرشتوں کے بارے میں اللہ تبارک وطالعہ یوں فرماتا ہے کہ یہ فرشتے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لشکری بن کر آئے جیسے کہ فرمایا وہ جنودی لم تروہ اور ان فوجوں سے اس کی یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی جو تم نے نہ دیکھی یعنی فرشتے جو آئے وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مددگار بن کر آئے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لشکر والے بن کر آئے اور حضور علیہ کے خادم بن کر آئے اسی طرح فرشتے یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مددگار بن کر آئے ہیں چنانچہ قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا بل ملا اک طباء کا وہیر اور اس کے بعد فرشتے مدد پر ہیں تو حضور علیہ کے لیے فرشتے جو ہے وہ آپ کے آ, لشکری بن کر آتے ہیں آپ کے مددگار بن کر آتے ہیں یہ مقام اور مرتبہ حضور علیہ السلاط اسلام کا بڑھ کر معلوم ہوا کہ حضور علیہ السلاط اسلام بہت بلند و بالا مقام رکھتے ہیں کہ فرشتے بھی آپ کے لشکری اور آپ کے مددگار بن کر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہیں اسی طرح امام اہل سنت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ و وسلم کی سیدنا موسا علی نبی و علیہ السلاط اسلام پر فضیلت یوں بیان کرتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں یوں عرض کرتے ہیں کہ وَعَجِلتُ اور تیری طرف میں جلدی کر کے حاضر ہوا کہ تو راضی ہو یعنی سیدنا موسا علیہ و السلاط اسلام جب بنی اسرائیل کے ایک گروہ کو لے کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گئے تو وہاں جا کر انہوں نے عرض کی کہ میں جو جلدی آیا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ اے رب میں نے تیری طرف اس لیے جلدی کی تاکہ تیری رضا پاؤں تیری طرف آنا جو ہے میرا اس لیے ہے تاکہ تیری رضا مجھے حاصل ہو لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ ولیہ وسلم کی ذات گرامی ایسی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حضر علیہ السلط وسلام کے لیے فرماتا ہے کہ قبلتن یعنی تو ضرور ہم تمہیں پھیر دیں گے اس قبلے کی طرف جس میں تمہاری خوشی ہو یعنی ہر ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا چاہ رہا ہے حتیٰ کہ موسا علیہ نبینا و علیہ السلاط اسلام یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے طالب ہیں خود نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے طالب ہیں لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ حضرال صلاحط اسلام کی شان کیسے بیان فرماتا ہے کہ ہم آپ کو اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے جس کو آپ پسند کرتے ہیں یعنی ساری کائنات اللہ تبارک و تعالی کی رضا چاہتی ہے اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات وہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کی رضا چاہتا ہے تو قرآن پاک میں ایک مقام پہ یہ فرمایا فلاح نبل تنہا کہ ہم ان قریب آپ کو اس قبلے کی طرف یعنی کابت اللہ مشرفہ کی طرف پھیر دیں گے کہ جس کو آپ پسند کرتے ہیں یعنی آپ کی رضا اس کے اندر ہے اسی طرح قرآن پاک میں ایک اور مقام پر اللہ تبارک و تعالی نے سورب الحا میں فرمایا ود يُعْطِيكَ رَبُّكَ رب <فَتَرْضَو> یعنی اے حبیب آپ کو آپ کا رب اتنا دے گا اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو راضی کرنے کا بیان ہے حضرت موسا علیہ و صلاحت جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بڑے عظیم پیغمبر ہیں بڑا مقام و مرتبہ ہے یہ عمل کرتے ہیں عرض کرتے ہیں کہ راضی ہو جائے لیکن اللہ تبارک و اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے فرماتا ہے کہ ہم آپ کو دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں تو اللہ تبارک و نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قدر محبت فرماتا ہے امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا آپ اسلوب دیکھیں کہ کس طرح حضور علیہ السلاط اسلام کی شان و عظمت کو آپ قرآن مجید فرقان حمید کے ذریعے بیان کر رہے ہیں کہ انبیاء کرام علیہ السلام کے لیے اللہ تبارک و تعالی یوں ارشاد فرماتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ, علیہ وآلہ وسلم کے لئے یو ارشاد فرماتا ہے اسی طرح امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی قرآن مجید فرقان حمید پر جو گہری نظر تھی اسی حوالے سے امام اہل سنت نے اسی تدلی القین کے اندر یہ نقطہ بھی بیان کیا کہ پورے قرآن کے اندر آپ پڑھتے چلے جائیں تو امبیائی کرام علیہ السلام کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ندا فرمائی ان کو پکارا بلایا تو ان کے نام کے ساتھ پکارا مثلاً یا موسا یا عیسیٰ یا آدم یا نوحو یہ الفاظ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان کے نام لے کر لیکن جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خطاب فرمایا تو اب اللہ تبارک و نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام نامی ارشاد نہیں فرمایا بلکہ اللہ تبارک وطالیہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو القابات کے ساتھ یاد فرمایا مثلاً کسی مقام پر یا ائل مزمل کسی مقام پر یا ایل مدثر کسی مقام پر یا ائہ الن نبی یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے القابات اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ذکر فرمائے تو امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید کہ پیش نظر یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان و عظمت کیسی ہے اور ان کا مقام و مرتبہ تمام انبیاء کرام رام علیہ وسلم میں کس قدر بلند و بالا ہے یہ ایک تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی فضیلت کو تو بیان ہما وقت ہی کیا جائے گا ہر وقت ہی کیا جائے گا اور کرتے بھی الحمد یہاں پہ جو دوسری بنیادی بات بتانا مقصود ہے وہ امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ کی قرآن مجید فرقان حمید پر گہری نظر کو بتانا ہے کہ آپ کے پیش نظر یہ آیتیں واضح طور پہ موجود تھیں کہ کس مقام پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی فضیلت کو دیگر انبیاء کرام علیہ السلام سے بڑھ کر بیان کیا گیا ہے اسی طرح جو تفسیر القرآن بل شریف ہے یعنی حدیث شریف کے ذریعے قرآن مجید فرقان حمید کی تفسیر کرنا تو اسی رسالے کو لیے دوسرے مقامات تو الگ ہیں جب آپ نے ایک دوسری کتاب لکھی الامن والعلا کے نام سے کسی نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے القابات پر اعتراض کیا کہ حضر الیہصلاۃ السلام کو دافی البلا وبا نہیں کہہ سکتے کہ حضور علیہ وسلاط اسلام بلا کو دور کرنے والے وبا کو دور کرنے والے نہ ہوں یہ کسی نے اعتراض کیا کہ نہیں کہہ سکتے جیسا کہ درود تاج کے اندر موجود ہے تو امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کے جواب میں ایک عظیم کتاب لکھی ال امن کے نام سے اور اس میں آپ نے سو آیتیں ذکر کی اور تین سو احادیث طیبہ کے ذریعے اس بات کو ثابت کیا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مصیبتوں کو وباؤں کو دور فرمانے والے ہیں اور آپ علیہ السلاۃ اسلام کے صدقے توفیل آپ کی امت کے اولیا یہ بھی مصیبتوں اور پریشانیوں کو دور کرنے والے ہیں اس کو آپ نے اتنی احادیث اور آیات کے ذریعے ثابت کیا یہ الگ آپ کی حدیث اور تفسیر کے اوپر نظر کی ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ کس قدر امام اہل سنت کو حدیث و تفسیر کے اندر مہارت حاصل تھی یہی رسالہ تجلی الیقین جس میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سید المرسلین ہونے کو بیان کیا ہے اس رسالے میں امام اہل سنت نے جب اس آیت کی تفسیر کی تل کر رسول بولنا باب اڈاب کہ ہم نے رسولوں میں سے بعض کو بعض کے اوپر فضیلت دی ہے اس آیت کی تفسیر میں امام اہل سنت رحمۃ اللہ تلاڈی نے سو احادیث سے تیبہ نکل کی کہ سو احادیث سے طیبہ سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و وسلم تمام انبیاء کرام علیہ وسلم کے سردار ہیں رسولوں میں سب سے بڑھ کر ہیں اس میں سے ایک حدیث مبارکہ میں آپ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انا سید الناس وحل تدرون فی واحدین <سلام> یہ ایک حدیث مبارکہ ہے یعنی میں روز قیامت سب لوگوں کا سردار ہوں کچھ جانتے ہو کہ یہ کس وجہ سے اللہ تعالیٰ سب اگلے پچھلوں کو ایک ہموار میدان میں جمع کرے گا پھر تفصیل کے ساتھ حدیث شفاعت بیان کی کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شفاعت کا دروازہ کھولیں گے یہاں پر خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عنا سید الناس میں تمام کے تمام لوگوں کا سردار ہوں تو اس سے پتہ چل گیا کہ تلکر رسول بعدہم بادم الہباد میں جو فرمایا کہ ہم نے بعض رسولوں کو بعض کے اوپر فضیلت دی تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی وہ ہے کہ ان رسولوں میں اللہ تبارک و تعالی نے سب سے بڑھ کر آپ کو فضیلت عطا فرمائی ہے اس طرح امام اہل سنت نے سوہدی سے ذکر کر کے اس بات کو ثابت کیا کہ حضور الیہط رسول فضلنا کر رسولفبلہ بعد علی میں سب سے بڑا مقام اور مرتبہ رکھتے ہیں یوں ہی اس کے بعد آپ نے جو تفسیر کی تیسری قسم میں تابعین اور صحابہ کے آثار کے ذریعے ان کے اقوال کے ذریعے قرآن پاک کی تفسیر کرنا تو اسی آیت کی تفسیر میں امام اہل سنت نے بارہ صحابہ کے رام علیہ اردوان کے اقوال ذکر کیے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ و وسلم کے سید العالمین سید الناس سید الرسل ہونے کے اوپر کیا کیا کلمات ذکر کی ہیں یونی ہی کثیر تابعین کے اقوال بھی آپ نے اس کے اندر ذکر فرمائے تو فقط ایک آیت کی تفسیر میں امام اہل سنت نے بیسو آیتیں یوں ہی سو حدیثیں بیسو اقوال صحابہ اور تابعین کے ذکر کیے جس سے امام اہل سنت تفسیر کی ہر ہر قسم میں کس قدر ماہر تھے یہ ہمارے سامنے ظاہر و باہر ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو امام اہل سنت کے فیوز و برکات عطا فرمائے اور آپ کے کمالات کو اللہ تبارک وطالیہ بیان کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور جو اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ تبارک وطالیہ نے امام اہل سنت کو عطا فرمایا تھا اللہ کرے کہ اس میں سے کچھ حصہ ہمیں بھی نصیب ہو اور کل بروز قیامت امام اہل سنت کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لبائے حمد کے سائے میں کھڑے ہو کر ہم بھی آپ علیہ السلاۃ والسلام کی بارگاہ میں درود و سلام بھی پیش کریں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی صناح بھی وہاں پر بیان کریں رب العزت والا ہمیں اور ہماری آنے والی نسلوں کو مسئلہ کے اعلیٰ حضرت پر قائم و دائم رہنے کی توفیق قطع فرمائے آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ و وسلم